بے شک نیک لوگ جنت میں ایسے جام سے پیئیں گے جس میں کافور ملا ہوگا عیساط کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کی خبر دی ہے جو اس نے مومنین نے صالحین کے لیے تیار کر رکھی ہے فرمایا کہ ایسے لوگ نہایت لذیذ شراب پیئیں گے جس میں کافور ملا ہوگا تاکہ اسے ٹھنڈا کر دے اور اس کی تیزی کو زائل کر دے اور یہ کافور نہایت ہی لذیذ ہوگا اور دنیاوی کافور کی خرابیوں سے پاک ہوگا اور وہ لذیذ شراب کبھی ختم نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ ہمیشہ جاری رہنے والا چشمہ ہوگا جسے اہل جنت اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق جب اور جہاں چاہیں گے جاری کر لیں گے ادھر ان کا ارادہ ہوگا اور ادھر چشم زدن میں ان کے سامنے جاری ہو جائے گا